شیخین بسم اللہ الرحنٰ رحین الحمد للّہ البراء الرمی الرحنٰ رحین صد اللہ رسول نبی القیم الرمی اللہ تبارک و نے سرفات شریف کی آیات مبارکہ میں اپنے چار اسماء مبارکہ بیان فرمائے الحمد للّہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمدللہ للّہ میں لفظ اللہ اور رب یہ دو ہو گئے آگے الرحمن اور الرحیم یہ چار اسماء مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ رب پر کل, کل کلام کیا تھا آج تین اسما اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ اللہ اور الرحمٰن اور الرحیم یہ تین اسما شریفہ پر مختصر سی گفتگو کی جائے گی اللہ, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الجا ہے مولا تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی عمل کرنے کی لوگوں تک پہنچانے کی توفیق طافر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم شریف ہے اسم ذات اللہ کیا ہے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کی اللہ جو ہے اس کی لفظ اللہ کی تعریف ذات کی نہیں لفظ اللہ کی تعریف جو علماء نے کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ علام المست الکمال باتیں کہ لفظ اللہ جو ہے وہ ایسی ذات کا نام ہے جو واجب الجود ہے جس کا ہونا ہر ہر وقت لازم ہے جیسے کوئی بھی بندہ نہ ہو دنیا پھر بھی چلتی رہے گی ہے جی پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا وجود واجب ہو ساری چیزیں جو ہے یہ ممکن اور وجود ہیں ان کا وجود ممکن ہے ہو بھی نہ ہو یہ بھی ممکن ہے یہ ہے تو بھی دنیا چل رہی ہے نہیں ہوگا تو بھی دنیا چل رہی ہے واحد حستی, واحد ہستی اللہ تعالی کی ہے جو واجب الوجود ہے کیا ہے واجب الوجود ہے جس کا ہونا جس کا وجود ہر ہر حال میں ہر ہر وقت میں ضروری ہے جی اگر فرما کے المست میں کمال فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو تمام صفات کمالیہ جتنی بھی کمال والی صفات ہیں نا وہ ساری کی ساری اس ذات میں پائی جاتی ہے جتنی بھی کمال والی صفات ہیں ساری کی ساری اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں یہ ذہم رہے یہ تعریف ہے لفظ اللہ کی کس کی تعریف ہے لفظ اللہ, اللہ کی اللہ کی نہیں لفظ اللہ کی یہ لفظ اللہ کی تعریف ہے کہ وہ ذات جس کے یہ نام اس ذات کا نام ہے جس کے اندر وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو کمال والی ہے اب لفظ اللہ سے یہ بات بن ہو گئی یہ بات آیاں ہو گئی کہ اللہ کے بارے کو جتنی بھی صفات ہیں وہ جس بھی قسم سے میں لک رکھنے والی ہوں وہ صرف لب اللہ جو ہے وہ تمام مذاہب باطلہ کے عقائد و نظریات کی تردید کر رہا ہے صرف لب اللہ بتائیں جی یہودیوں کو جو یہ نظریہ ہے حضرت علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں کوئی رب کے لیے بیٹا ثابت کرنا رب کے لیے ایب ثابت نہیں کرنا رب کے لیے ایب ثابت کر رہا ہے نا بندہ رب کے لیے بیٹا ثابت کر تو ربض اللہ جو جا ہے یہ تو نام ہی اس ذات کا ہے جس کے اندر صفات ہی ساری کمال والی ہے اب یہ ربت بارک مطالعے کے لیے بیٹا ثابت کرنا یہ ربت بارک مطالعے کے لیے این ثابت کرنا رب آنے کے لیے نقش ثابت کرنا ہے اور اسی طرح کر کے عیسائیوں کا یہ عقیدہ نصرانیوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان میں حلول کیے ہوئے ہے اللہ عیسائی نے رب تبارک و تعالیٰ ان کے جسم میں گھل مل گیا ہے ہلون کیے ہوئے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی کے اندر حلول ہلون کرنا شروع پاک ربدار حلول کرنا جو ہے یہ ربدارک مطالعہ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ نقص والی بات ہے اور رب تبارک و تعالیٰ جو وہ ذات ہے جو تمام کمال والی صفات کی ہے کمال والی صفات کی جامع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کمال والی سفتیں پائی جاتی ہیں نقص والی اور والی رب تبارک و تعالیٰ سے دور ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان سب سے منظم بھی ہے اور مقررہ بھی ہے نہیں سمجھ آیا مسئلہ تو اس طرح کر کے یہ کوئی <تصفح> <تصفح> <تصفح> بھی جیسے ہندو ہیں ان کا نظریہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہیں یہ اللہ و تعالی کے کام میں اس کے بلدگار ہیں روٹی والا اور بٹ ہے ان کا روٹی دینے والا پیسے دینے والا اور ہے اور شادی بیاہ کرنے والا اور بہت ہے یا نہیں ایسا رقت بارک مطالعہ کے لیے کسی اور کو اس کے کام میں عمل دخل دینے والا رب بارک مطالعہ کا اس طرح مددگار کسی کو ماننا یا ثابت کرنا یہ بھی رب بارک مطالعہ کے لیے ایپ ہے اس کی بھی تردید ہوگی کس سے صرف لفظ اللہ سے صرف لفظ اللہ سے جتنے بھی توحید کے متعلق مطلب جتنے بھی مباحث ہیں نا جتنی بھی بحث ہیں علم کلام کی رب تعالی کی ربطی کے متعلق مطلب وہ ساری کی ساری صرف لفظ اللہ کے تحت جم ہے صرف لفظ اللہ کے تحت جم ہے اللہ تبارک کی ذات جو ہے یہ وہ ذات ہے جو تمام صفات کمالیا کی جمع ہے اب آگے دیکھیں جی دی لفظ الرحمن اور الرحیم یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ رحمت سے مشتق ہیں کس سے بنے ہیں رحمت, رحمت, رحمت سے رحمان بھی اور رحیم بھی یہ دونوں رب جو ہیں یہ رحمت سے بنے ہیں رحمت کا معنی پتا کیا ہے وہ عطیہ جو کسی ظاہری اور باتری کمی کو پورا کر دے اور اس کی ایسے پرورش کر دے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں کھلتا ہے یعنی وہ اتیا رحمت جو ہے اس اتیا کو کہتے ہیں اس تحفے کو کہتے ہیں جس کے ملنے سے بندے کی ظاہری یا باطنی کمی ہو جائے اب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں بچہ چھوٹ گیا تھا وہ تو ایک پانی تھا گندا تعالی نے رحمت فرمائی وہ جناب الکا ہو گیا پھر مدقا ہو گیا پھر اس کے اندر ہڈیاں آنے لگی جسم بننے لگا چار مہینے تک پورے جسم کی تخلیق ہو گئی اب یہ رب تبارک و رقطبہ کی رحمت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے جسم کی تکمیل ہوتی جاتی ہے یہ انعام ہی ہے نا رب تبارک و مطالعہ جو بندہ اپنے جسم کو رب تبارک و وطالعہ کا انعام اور اس کا نہیں سمجھتا گزرا ایک دانت اپنا ڈاکٹر سے لگوا کے دیکھ لے بیس پچیس ہزار روپے کا ایک دانت لگاتے ہیں یا نہیں اور کچھ بعد وہ بھی جناب روٹی کھاتے ہوئے باہر آ جاتا ہے یہ انہیں کو سمجھ آئے گی جن بے چاروں میں دان نکلے ہوئے ہیں جی مالک نے ساری چیزیں بغیر معاوضے کے عطا فرمائی اور بغیر معاوضے اس سے بڑی بات کہ بغیر طلب کے عطا فرمائی بغیر طلب کے عطا فرمائی رب بارک مطالعہ نے ساری نمتیں تو یہ رب دبارک مطالعہ کی رحمت ہے جس کے ملنے پر کسی کی باطنی یا جسمانی کمی پوری ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں رامت رحمت اب آپ ایک, ایک جگہ دیکھتے جائیں بچہ جو ہے وہ کمی تھی لے سکتا اس کے ہے کہ خود گرم کر سکتا اس کے اندر کمی ہے کہ دودھ میں میٹھائی ڈال سکتا اس کے اندر کمی ہے کہ دودھ کو فلٹر میں ڈال کے منہ کو لگا کے پی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے رحمت فرمائی اس کے لیے مام ہو کر رڑکی سبحاندہ. ماں کو خود سے بچے کی دیکھ بھال کرے یا باہر جا کر کما کے لائے اللہ تبارک نے بچے کے لیے اس کا باپ مقرر فرما دیا ہے جی اس کی ضرورت پوری ہوتی گئی اس طرح کر کے آپ دیکھیں اور دیکھتے چلے جائیں گے کہ ایک ایک اور اور بندہ حیران ہو جاتا ہے ایک ایک بار بندہ غور کرے آپ بچے جو نا وہ تھوڑا سا پڑا ہوا اپنا اس کی ماں کا باپ اس کی ان بھی تکمیر کر سکتے تھے و نے اس کے وایا استاد کا انتظام فرمایا استاد کا وجود جو ہے یہ بھی ربت بارک وطارہ کی صفت رحمت جو ہے اس کا مزہ ہے اس کے اندر علم کی کمی ہے اس علم کی کمی کو پورا کیا ربت بارک وطار نے استاد کے ذریعے جی وہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا شریعت اس نے پڑھ لی اب اسے طریقت کی ضرورت پڑی ربت بارک وطالعہ پہلے اس کی جسمانی جتنی بھی کمیاں تھیں وہ پوری ہوتی گئی پھر اس کی جناب علمی کمی کو پورا کیا اب اس کی روحانی کمی جو تھی اس کی باطنی کمی اسے ربت بارک وطالعہ نے اپنے عطیہ فرماتے ہوئے انعام فرماتے ہوئے تحفہ دیتے ہوئے شیخ کی صورت کے اندر نے کو ان کے تبصر سے اپنی مارفت بھی عطا صبح رحمت صبح رحمت اللہ آگے دیکھیں جی لفظ دی رحیم جو ہے رحیم کا لب رحیم ربد بارے کو بتا رہا ہے شریف ہے جس کا معنی ہے کہ جس کی رحمت رحیم میں بابو چی کر رہے ہیں کہ نہیں دیکھو رحیم کا مانا جس کی رحمت ایک منج اور اسلوب ایک ہمیشہ اور لازمی طور پر تربیت کرتی رہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر طرح سے ہر حوالے سے ہر ہار میں ہر وقت میں ہر دور کے اندر وہ رحمت رب تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے بندے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ربت بارک مطالعہ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے ماں باپ کا مقرر فرماتا ہے پھر ربت بارک مطالعہ فیسٹو کی جو لگاتا ہے یہاں تک آ کر سامنے فرمایا کہ مومن بندہ جب رات کو سوتا ہے تو اس کے ساتھ فیسٹو کو تبارک بارک مطالعہ معمول فرماتا ہے جو ہیں یہ کیڑے پکوڑے چونکیوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یہ ہے اسلوب پر یعنی ایک درجہ بدرجہ رب تبارک بارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتظام رہتا ہے اور ربز رحمان جو ہے اس کا معنی پتہ کیا ہے میں جس کی رحمت ہنگامی طور پر وہاں ترتیب کے ساتھ آتی ہے کس کے ساتھ ترتیب میں اس کو چھوٹی کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو ایک عالم ہے وہ پڑھنے جاتا ہے مدرسے میں بارہ سال پورے روز جناب قواج پڑھے گا سرف کے ناگ کے حدیث کے اصول کے فک کے سارے پڑھ کے پھر جا کے عالم بنے گا بارہ سال بارہ سال پڑھنے کے بعد جا کے سال پڑھنے کے بعد جا عالم کی رحیم کا مظہر صفت رحیم کا ظہور ہو رہا ہے کس کا ظہور ہو رہا ہے صفت رحیم کا ظہور ہو رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے پڑھنے گیا تھا پڑھتے پڑھتے آج جوان بھی ہو گیا اور جناب عالم بھی بن گیا آج مفصر بھی بن گیا محدث بھی بن گیا نہبی بھی بن گیا وہ جناب فصیح بھی بن گیا بریق بھی بن گیا ادیب بھی بن گیا مفتی بھی بن گیا سارا کچھ بن گیا یہ رب تبارک و تعالی کی صفت الرحیم کا ضرور ہے آگے دیکھے جی دی رب تبارک و تعالی کا اسم شریف رحمان جو ہے میں جس کی رحمت ہنگامی طور پر منحج و رسول اور قانونی ارتقائی قانون تھا نا ارتقا کا ایسے ایسے بڑا ہوگا یہ ایسے ایسے اس کا علم بڑھے گا پہلے یہ علم پڑے گا پھر یہ پڑھے گا پھر یہ پڑھے گا پھر وہ پڑھے گا یہ یہ علم آئے گا تو یہ یہ علم اسے حاصل ہوگا یہ قانون تھا ارتقا کا پڑھوتے کا فرمایا کہ سفت رحمان جو ہے نا اس کا ظہور ہنگامی طور پر ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے نعم. ہنگامی طور پر ہوتا ہے ہنگامی طور پر کیسے کہ کوئی بندہ جو ہے جیسے سیلی رحمہ اللہ اتنے بڑے نہیں گئے تھے اللہ تبارک وطالعہ نے ایسا علم عطا فرمایا بڑے بڑے علماء کے ماں ہونے والے جھگڑوں کا محکمہ فرمایا کرتے تھے صفت الرحمان کا ظہور ہوا یا نہیں ہوا کیسے کے اندر اپنی ذات کا فرما اپنی شریعت کا مدافع یہ میں بہت ساری دیکھ سکتے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ پڑھنے جاتا ہے اس کا پیسے کٹھے کرنا ہے یہ نہیں پیسے اکٹھے کرنا ہے وہ جناب پڑھ کے پڑھتے پڑھتے پہ رہتا ہے کیا کرتا ہے جب پینتیس سال کی ہے نا جا کے بعد پھر ڈیڈی ہو گیا پھر کیا کیا ہو گیا بہرحال جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ بچایا نے اچھا تو یہ اس کا اس طرح کر کے اس کا جا کے اپنے مقصد کو پانا جو ہے پیسے جمع کرنا دے رہا ہوں. اتنے اکثر کے بعد جا کے پیسے جمع کرنا یہ و کی غلط رحیم کا ظہور ہے کس کا ظہور ہے ایک منج پر ایک اس لوگ پر ایک طریقے پر چلتا چلتا چلتا یہاں تک پہنچا تو اسے اس کا مطلوب تھی وہ اسے مل گئی اب ایک بندہ وہ ہے جو ناد نے نہ تلکا توڑا ہے نہ کخ توڑا کیا اس نے رب تبارک نے اس کے دروازے پر بیٹھے کروڑوں اربوں روپیہ دے دی دیے ملتے نہیں ملتے ایسے لوگ دیکھے آپ نے یہ ہنگامی طور پر کسی بندے کو مل جانا قانون ارتقائی کو ٹھانتے ہوئے قانون پیچھے رہ جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہنگامی طور پر کسی کو عطا فرما دے یہ ربت بارک وطالعہ کی صفت رحمان کا ظہور ہے کس کا ظہور ہے صفت رحمان کا ظہور ہے آگے دیکھیں جی ایک اہم بات ماردر سامنے رکھتا ہوں عموماً یہ بڑھے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو پھر جانوروں کو سفر کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے پھر جہنم کیوں بنائی اس نے کافروں کو وہاں ڈالنے کے لیے تو ان کے لیے بالکل سادہ سا جواب ہے وہ یہ ہے یہ دو باتیں ہیں دونوں کا جواب الگ الگ میں کرتا ہوں آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ جانوروں نے جان ہوتی ہے اس لیے نا یہ بڑے اس طرح کے لوگ ہیں نا لبرل سیکولر یہ گوشت نہیں کھاتے یہ کہتے ہیں گوشت نہیں کھاتے ہم کیونکہ اس میں جاندار کو تکلیف دی جاتی ہے ازیت دی جاتی ہے اس لیے ہم نہیں کھاتے اچھا بھئی بندہ پوچھے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں نا جانوروں کو چھری پھیرتے ہیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے انہیں سے ہم پوچھتے ہیں کہ چھری پھیرنا جو ہے جانور کو ضبط کرنا یہ رفتار مطالعہ کا حکم ہے اب ان کے سامنے دیر ہم یہ رکھتے ہیں کہ ایک جانور وہ ہے جو تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے تڑک تڑک کے مر رہا ہے اور ایک جانور وہ ہے ایک تڑپ رہا ہے تو ایک گھنٹے تڑپ رہا ہے ایک وہ ہے جس کو چھری پھیری ایک ہی منٹ کے اندر اس کی روح برباد کر کے روسن ہو گیا بالکل ٹھنڈا ہو گیا اب بتائیں ان دونوں ہاتھوں میں آپسی کس میں رہی چیری والے ہیں دوسرے تو عزیت سے بول رہا جو مر رہا یعنی یہ زمین جو ہیں یہ زیادہ تکلیف دینا چاہتے ہیں اور یہ ایسے کمینے ہوتے ہیں کہ ایک طرف جانور پر ہی نہیں اتنا آ رہا ہے جو گوشت نہیں کھاتے اور دوسری طرف انسانوں کے قتل پر انسانوں نہیں صرف مسلمانوں کے قتل پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے قتل پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اسی طرح تھا اس کے ساتھ مبار سانگنے لگا تو وہ کہنے لگا جی آپ گوشت کھاتے ہیں تو یہ تو جانور جو ہے نا اس کو تکلیف دینے والی بات ہوئی ذبح کر دیتے ہیں اس میں جان ہوتی ہے میں نے کہا اچھا میں جو نہیں کھاتا ہوں میں نے کہا اچھا میں نے کہا پھر آپ کیا کھاتے ہیں کہتے میں سبزیاں کھاتا ہوں میں نے کہا سبزی جو ہے نا آپ کی سائنس کہتی ہے ان نبطات میں گھاس جو ہے نا یہ جتنی سبزی ہیں ساری پودے ہیں ان میں بھی جان ہوتی ہے ہوتی نظر ہوتی؟ تو تو تم, تم قائم کیا ہے جانور کو کھانا اسے تکلیف دینے والی بات ہے تو بندہ لہٰذا اس کو تکلیف سے بچائے ایسے بندہ جو ہے اور چیز کھا لے تو میں نے کہا وہ جان کو جس جان کے بات کر رہے وہ جان تو پروٹو میں سبجوں میں بھی ہے پھلوں میں بھی ہے ہر چیز کے اندر جان ہے نے بار کو انسانوں کو بولنے کی ہے، اس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت حضرت شخصی الحمد اللہ آپ لئے لئے گئے اپنی خان کا، اپنے خانقان میں اپنے شیخ کے پاس تو شیخ نے جاتے ہی نا ان کو کچھ ہی عرصے میں خلافت دی باقی سارے مرغی جو تھے وہ کبھی لکڑی کرنے جا رہے ہیں ہم اتنے عرصے سے یہاں پڑے ہیں. ہمیں نہیں دیا آپ نے ہمارا یار چھوڑو اس بات کو آپ جاؤ سارے, دھاس سارے گھاس لے آؤ وہ سارے گئے گھاس کاٹنے کے لیے گٹھے لے کے باندھ کے رائے کٹھے شخص شاہشک تیلے تھوڑے سے, اتنے سے ہاتھ میں حضرت شخص شاہی سوربرتی کے شیخ پوچھنے لگے ہاں جی یہ کیا لائے ہیں آپ تھوڑا سا گھاس لائے ہیں انہوں نے کہا حضور میں نے جس گھاس کے تیلے کو بھی ہاتھ لگائے نا وہ رب سونے کا ذکر کر رہا تھا یہ کٹا ہوا پڑا تھا یہ رب کے ذکر سے ہمیں یہ لبرل سرکولر اتنے خاں بندے ہیں دیسی کاٹے انگریز جو ہیں یہ ہمیں وہ چھوڑ کے یہ کیوں کھاتے ہیں اسے تو میں نے جو کہا تھا وہ بتاتا ہوں وہ کہنے لگے ہم پھر کیا کھائیں گے آپ میں نے کہا یار وہ گائے جو ہے نا اس کا جو بال اپ ہے نا سیون جو پیشاب ہے اور اس کا جو ساد ہے وہ آپ کھا لیا کرو میں نے کہا وہ آپ کھا لیا کرو آپ کو کس نے من رکھے بلا بتاؤ اچھا دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ کہتے ہیں رب تبارک کو بتانا رحمان ہے تو پھر رب تبارک بارے کو بتانا جہنم کیوں مرائی جہنم کے اندر روڈوں کیوں پھینکے گا پھر تو اس کا جواب دوں گا بہت تھوڑا سا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں کسی بھی شہر کی تربیت پہلے کیا ہوتی ہے تربیت, تربیت, تربیت, تربیت, تربیت ہوتی ہے اس کی تشکیل ہوتی ہے تربیت اور تشکیل کے بعد جزا اور سزا کا معاملہ ضرور ہوتا ہے نہیں سمجھ آیا اس کا اسکول میں بچے نے پڑھا جی سال پورا سال کے بعد اسے انعام ملنا ہے یا اس نے بیس دھونا ہے یہ ہونا نہیں ہونا یا جس نے ایک سال محنت کی ہو تو وہاں ماسٹر نے محنت کی ہو وہاں جزا سزا کا معاملہ ہو تو جہاں محنت کے لیے اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک انبیاء تشریف لائے ہوں ان کی تربیت کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے راہ حق دکھانے کے لیے رب کی ذات کا پتہ دینے کے لیے رب تبارک کو بتانا کہ امبیا آئے ہوں تو یہاں کوئی جزا سزا کا معاملہ نہ ہو ایک بات دوسری بات میں آپ کو عقلی بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی ہے بندوں کو اجراغ کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ گندم جو ہے نا بندہ کاشت کرتا ہے کیسے کاشت کرتا ہے وہاں پہ کسی کے جانور بھی گزر جائیں تو لڑ پڑتا ہے اسے جانور جاتے وہ کو پتہ ہوگا جو یہ کام کرتے ہیں کسی کے کھیت میں شبدیوں سے بچانے کے لیے پھر اس کے اندر گھاس پھوس اگائے گا جو اسے کاٹنے کے لیے بندے بھی رکھے گا مزدوریاں بھی کرے گا کھاد بھی ڈالے گا اسپرے بھی ڈالے گا سارا کچھ کرے گا تو لوگ دیکھ سکے بڑا پیار ہے اپنے کھیت کے ساتھ جب وہ کھیت پک جائے وہی وہ بندر جو ہے اسے کاٹنا شروع, شروع کر دیا یہ کیا چاہتا تو بتائیں کوئی तो بندہ اسے یہ کہے گا کیوں اس کی وجہ یہ ہے ہر دناب بندہ یہی سمجھے समझेगा بھی اگر اسے یوں ہی رہنے دیا جائے نا اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہو نے کے اندر ایک نظام قائم فرمایا ہے کیا رب تعالی نے ایک نظام قائم فرمایا یہ اس کی مرنی منشا اور اس کی رضا پر منحصر ہے اللہ و تبارک و تعالی کا یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے تین نام رب تبارک و تعالی کے رحمان جو ہے خلاصات کرتا ہوں لفظ اللہ سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی ذات صفات تمام کمالات جو ہیں تمام مباحثیت مباحث توحید سارے تو کے سارے رازے ہو گئے لفظ رحمان جو ہے اس کا تعلق خاص دنیا کے ساتھ ہے مومن کافر نیت مدکار سالن بنا نمکین بن جائے کافر نمک ڈالے تو کھانا پھینکا پڑ جائے کبھی ہوئے ایسا نہیں نہ ہوا ہے ربت کی صفت رحمان کا جو ہے مومن کافر سب کو شامل ہے سب کو عام ہے ربت بارک مطالعہ کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی رحمت جو ہے نا وہ امبیا کو بھیجنا ہے سب سے بڑی رحمت کو بھیجنا ہے اور کے سے بھی بڑی رحمت ربط کی وہ ربت بارک مطالعہ کا اپنی وحی بھیجنا ہے اور سارے نبیوں میں سب سے بڑی رحمت حضور ہے سب سے بڑی رحمت حضور ہے پھر کے ہماری عمت ہمارے لیے کر سعد السلام کی السلام آخری نبی ہونا ہے آخری نبی ہونا ہے اردو کا یہ سارے کے سارا تعلق اس کا رحمان کے, ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے؟ رحمان کے ساتھ ہے اب بتائیں لفظ الرحمان سے لفظ اللہ سے مباحث ہو گئی لفظ رحمان سے آکر سعد السلام کی نبوت سارے انبیا کی نبوت سارے کے صحابہ کی ہر ہر چیز جو ہے لفظ رحمان سے ثابت ہو گئی حضور کے خط میں نقول ثابت ہو گئی رفظ الرحیم جو ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور صرف اور صرف رحم قیامت والے دن مومنوں پر ہوگا کس پر ہوگا مومنوں پر ہوگا اور ان کو جنت کا ملنا یہ بھی رب کی رحمت جنت کے اندر رب کا دیدار ملنا یہ بھی رب کی رحمت مطلب خلاصہ یہ ہے قیامت والے دن جتنی بھی نعمت آر ایمان کو ملے گی مرنے کے بعد اٹھنا ساری مبائل جو ہیں وہ صرف لفظ رحیم کے تعداد رہتی کے ساتھ لگ رہی دتا آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہے